کر اللہ اور ایمان ان دونوں چیزوں کو قرآن مزید نے بڑا کھول کر بڑی وضاحت کے ساتھ گیا اسلام اور ایمان کی امارات اس کی نشانیاں اللہ خالن و تعالیٰ نے بیان تاکہ ایک مومن بندے کی پہچان ہو سکے ایک مسلمان آدمی پہچانا جا سکے کہ مسلمان کون ہے اسلام کسی شخص کے دل میں کب اترتا ہے کب ثابت ہوتا ہے اور صرف دل میں اسلام آ جانے کے بعد جب یہ اپنی مزید اختگی کو پہنچتا ہے تو پھر یہ ایمان بن جاتا ہے رسول اللہ اور اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تو کہنے لگے ہم موہ بن گئے ہم ایمان والے ہو گئے ہیں اللہ ہوا نے انہیں خبردار کیا اور بتایا کہ ابھی تم مومن نہیں بنے ابھی صرف یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں سورت گجرات میں اللہ تعالی ایمان والے ہو گئے ہیں ان, اِن کو کہہ لیجیے لم تم ایمان نہیں لائے ولا بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں وقما تو ان ایمانوں کی اروپی کو ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق عمل کرو گے لا یا میری آغاز پوچھیں اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرے گا یعنی صرف شہادت ہیں اللہ تعالی کی تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی یہ ایمان نہیں ہے یہ صرف اطلاع ہے اور پھر کلبائے توحید پڑھ کے توحید ہید اور تو اصالف کی گواہی دے گئے جب عمل کا وقت آئے اس وقت ساتھ عمل کیا جائے وغیرہ اسلام ختم ہو جائے گا ایک آدمی نے کرنا پڑا ہے کرنا پڑتے ہی کہ مسلمان ہو گیا ہے اس کے اطلاع میں کوئی شک نہیں لیکن نماز کا وقت آتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا نماز سرک کا ہے تا ہے کہ کوئی ضروی نہیں کوئی آپسی کا اسلام سلامت نہیں رہے گا زکات اس میں پر فرض ہو جاتی ہے لیکن یہ زکات ادا نہیں کرتا کس اس کا اسلام باقی نہیں رہے گا بابا کا مہینہ آ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اللہ اور اس کے رسول کی اصلاحت میں اسلام کے بنیادی احکامات پر عمل کرنا یہ اسلام کو بچانے کے لیے آپ کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبیل امین نے سوال وسلم نے اسلام کی تعریف کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عید کی گواہی دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اسال کی گواہی دو نماز میں سے ایک اگر ختم ہو جائے گی تو پھر وہ اسلام نہیں کہلائے گا اس کو کوئی اور نام دیا جا سکتا ہے اسلام کا از کم ہوا اسلام کے تعلق کے لیے اسلام کے دل میں پیدا ہو جانے کے لیے انسان پا کرنا حدیث موجود ہے I don't know. ریٹو ان الله एक साल की रखा दूसरे हाल जाके दे इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता और थोड़ी बहुत देर सुबेर हो जाए तो एक ऐसा बात है नवाज महीने महीने की कोई इकट्ठी बढ़े इस्लाम सफाई इसकी इजाजत नहीं देता फिर भी तरह का पाते हैं सबू वह अफाम उपतादात نماز قیام زکات کی ادائیگی سام کی دین پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں اگر ان تینوں کاموں میں سے ایک کام بھی نہیں کرتے پھر یہ دینی بھائی نہیں ہیں اسلامی برادری کے پل اسلامی محاورے کا حصہ نہیں ہے کوئی بھی شخص اسلامی برادری میں پل داخل ہوگا آپ نے سنایا النا اللہ وزاری کا ول آخری ول قدر ایمان کیا ہے کہ جی اللہ دیر پر اور یوم آخرت پر چھ چیزوں پر ہو پھر ایمان لانا کسے کہتے ہیں جن سے کہہ دے مجھے اللہ کا ایمان ہے کیا یہ ایمان ہو جائے گا نہیں چی بخاری نہیں کے اندر بڑی مشہور حدیث حدیث سب سے ہے ندیے اللہ ہوا اللہ پر ایمان لانا کہتے ہیں ایمان چھ چیزوں کے بجوئے کا نام ہے تو اللہ پر ایمان لانا پہلا حصہ ایمان لانا پتہ ہے اللہ پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے کہنے لگی اللہ رسول اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانا آپ نے فرمایا الگ تعلق کی زبان ایک دوسری فرمایا اس کا لا تم نماز ایمان کے معا میں تبدیلی پیدا کرنے کی بڑی کوشش کی ہے کوئی کسی چیز کو اسلام کہتا ہے کوئی چیز کو اسلام کہتا ہے کوئی ایمان کی کچھ تعریف کرتا ہے کوئی کچھ تعریف کرتا ہے ایمان اور اسلام کی سب سے بہترین تعریف وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے یہ اصلاف پانچ دنوں کے پریشان شہادت ہیں نماز نہیں کر لیتا ہے تو وہ مومن کہلوانے کا حقدار ہے تو یہ ساسکی گوادی نماز کا قیام دقات کی ادائیگی رمضان کے روزے اور اچھے بیگ اللہ زمینت میں سے قبط ادا کرنا اللہ پر ایمان صحیحوں پر ایمان کتابوں پر ایمان نبیوں پر ایمان تقریر پر ایمان اور آخر اللہ کو جانا ہوا تعالیٰ نے یہ ایمان کی ایک ڈیفینیشن ایک تاریخ وادی کی ہے اور آپ کو سننا و سماحا مختلف وقتوں میں کہتے ہیں کہ المان و قلق و امل ایمان قل اور عمل کے مجموعے کا نام ہے صرف زبانی جماعت ایمان نہیں ہے اور صرف عمل ایمان نہیں ہے عمل بالق جس کو کہتے ہیں دلی یقین اللہ پر کتابوں فرشتوں نبیوں رسولوں آخر تیر پر یقین ہو یہ دل کا پیل ہے دل کا عمل ہے بڑا نبی کریم صلی, صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے خرابین میں یہ نہیں کہا کہ نماز کو مانو روزے کو مان لو زکات مان لو حج مان لو بلکہ مطالبہ کیا کیا ہے نماز ادا کرو زکات ادا کرو بات کے روزے کو ویستا غنیمت میں سے خون ادا کرو صرف تسلیم کر دینے کا حکم صحیح نہیں دیا. تو آج کل کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے بندہ عمل نہ کرے تو پھر بھی وہ گورنمنٹ یا مسلمان کہلوا سکتا ہے کچھ دوسرے کے لیے نہیں جیسے خاتمے وہ کہتے ہیں کہ عمل تندہ نہ بھی کرے تو دل میں ایمان پیدا ہو جاتا ہے لیکن اگر عمل کرے گا تو ایمان کمال کا پیسہ ہو یہ دونوں میں باتیں غلط ہے احمد ایمان کے کمال کے لیے نہیں ایمان کے تحقق کے لیے سر ہے دن میں پیدا ہوگا نہیں کرے گا تو ایمان پیدا ہی نہیں ہوگا کباب اور خانہ مثال کے ساتھ سمجھ گئی کہ ایک مکان وہ صرف اس کی دیواریں کھڑی کر دی جائے ہاتھ ڈال دی جائے یہ مکان بن گیا لیکن سامنے نہیں All right. <laughs> model ایمان کے ارسان ہیں ایمان کے شوقے لیکن ایمان کے تحق کے لیے نہیں یہ کام کرے گا تو ایمان اس کا قابل ہوتا جائے گا لیکن اگر بندہ یہ سارے کام کرے لیکن نماز نہ پڑھے اس کا ایمان سرے سے نہیں ہے ایمارت ایمان کی کھڑی ہوگی ایمان کے حصے ہیں ان حصوں میں سے ایک حصے کا آدھا وہ کیا ہے ایمان صفائی کرنا سب ایمان کرنا بالوں کے سمجھتے بندہ سفائی کر لے تو آداب امیر ہو گیا یہ بات نہیں ہے صرف صفائی سے بندہ آداب یعنی کچھ اعمال ایسے ہیں جو ایمان کے تحق کے لیے جس میں ایمان پیدا کرنے کرتے ہیں اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو ایمان کی عمارت کھڑی کر کے تو عید کو بنائے شہر کو سوئیں ظاہری آباد بتائے نماز قائم کریں زدان ادا کریں دین کتنا کا کام کرے جن تمہارے دینی بھائی ہیں مسلمان پھر جب اس کے ساتھ ساتھ وہ دیگر آباد کریں گے اور سلاد کے دلوں میں اتر جائے گا پھر وہ موومنٹ بن جائیں گے ایمان میں جگہ کر جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی ساحت کر کے انسان نہیں ہے کوئی انسان بڑے آپ کئی نفساد کا حامل ہو بڑا سردار حیران کرنے والا لیکن نمازی نہیں ہے اس کے حساب اسلامی برادری کا ہی نہیں ہے اسلامی معاشرے کا غزل ہی نہیں ہے صرف بنیادی شرط کے کام کھانا ہوا تو آلہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کا سمجھنے اور عمل کرنے کی توقی دے اور ماں آ